دیکھیں آج مجھے ایک دریافت کہیے یا جو بھی کہیے ایک چیز ملی وہ یہ تھی کہ اس میں کیا ہے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص نام ہے اللہ تعالی کا پہ کتابیں لکھی گئی ہیں مدامل لکھے گئے ہیں ڈھوٹتے ہیں کہ فلاں لفظ ہے اس میں ہے دیکھیے یہ اس معظم کی تذغیر ہے اس معظم کا انڈرسمیشن ہے اصولی بات دیکھی یہ ہے کہ اس معذم کبھی بھی خدا کی طرف نہیں ہو سکتا بندک طرف ہوگا دیکھیے اگر خدا کے طرف ہو تو سب کے لیے وہ قابل دستر ہو جائے گا حتی کہ مخلص منافق کے فرق نہیں رہے گا اس میں فرض کیا کہ اس مذم ہو اسمد تو اب اس کے مطلب کہ اسمد بولے تو منافق کبھی کا کام چل جائے بدخود مخلص سے بھی کام چل جائے تو اصولی بات دیکھی یہ ہے کہ اس میں عظم خدا کی نصبت سے نہیں ہو سکتا ہے پھر تو ہر ایک اس کو استعمال کرے گا اس میں عظم ہوگا بندے کی طرف سے معذم ہوگا بندے کی طرف یعنی بندے کی کیفیت اس کو اس معذم بنائے گی نہ کہ خدا کی طرف یا کوئی لفظ اس اسے میں کہتا ہوں کہ اس معذم کا مطلب ہے کیفیت اعظم اس معذم کا مطلب ہے کیفیت اعظم یعنی آپ کے اندر کیا اسٹار مایا آپ کے اندر کیا کیفیت کا حجان برپا ہوا آپ کے بانیت نے کن لفظوں کی شروعات اختیار کی وہ ڈٹرمنٹ کرتی ہے کہ آپ کو اس معظم کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق ہوئی اگر خدا کی نسبت سے آپ بنا دے اس معظم تو پھر اسمانی گھر آدمی کے لیے ممکن ہو گیا چاہے منافق ہو تب بھی کہ وہ لفظ جھوڑ لے کہیں کہیں سے ڈھونڈ لےو پھر وہ بول دے یہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی ان عمل امال و بنیاد یعنی بندے کے نیت کے اعتبار سے ولیو مقرر ہوتی ہے ان نمل اعمال بنیاد بن کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی اپنی نیت کیا ہے اس کی داخلی کیفیت کیا ہے اس سے ویلو مقرر ہوتی ہے عمل کی اسے میں کہوں گا اس میں اعظم جو ہے نام ہے کفیت اعظم کا اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں دیکھیں مثال سے پہلے میں با ایک بات کہوں گا کہ اس میں اعظم اس کو مل نہیں سکتا ہے جو تقدس کے ذہن میں جیتا ہو تقدس کا ذہن جو ہے وہ کلر ہے اسم کو پانے کے لیے کیونکہ تقدس کسان کی میں کیا ہوتا ہے آپ کے اندر کیفیت ابھرتی نہیں سب کچھ جو ہے وہ باہر ہے آپ کے اندر تو کچھ ہے نہیں دیکھیں تقدس کا تصور جو ہے کسی غیر کو مقدس بنا دیتا ہے تو آپ پاس تو کچھ رہتا نہیں تو کہاں سے کیفیت آدم ابھرے گی آپ کے اندر جب سب کچھ دوسرے کے پاس ہے تو بس اسی کا گن گائے گا آپ اس کی فدیت کیسے فرد سنائے گا تو کیفیت آدم ابھرے کیسے آپ کے اندر جس کو کہتے ہیں انگریز کانسیپٹ آف ہولی یا تصور تقدس یہ جو ہے یہ کلر ہے کیفیت آدم کا بار دیگر اس میں آدم کا اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں دیکھیے ایک واقعہ آتا ہے جیسے میں شاید آپ کو یاد ہوگا کہ صحیح بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے کرشمیا سرم نے فرمایا کہ فرنا فنا لوگ میرے امت کے اللہ کی مغفرت پائیں گے تو ایک ساتھ کھڑا اس نے کہا کہ امین انا کیا میں بھی ان میں سے ہوں تو آپ نے کہا ہاں ان کا نام تھا اوکاشا اس کے بعد ایک اوسط کھڑا ہوا کہا انہ مانا یا رسول اللہ کیا میں بھی ان میں سے ہوں تو آپ نے فرمایا کہ سبق اک اوکاشا اوکاشا پر سبقت لے گئے اس کے لیے نہیں کہا آپ نے دوسرے والے صاحب بھی کے لیے ہم نے نہیں کہا اس میں ایک بہت اصول ملتا ہے بہت زبردست دیکھیے سبقت کی بات نہیں ہے کیونکہ لفظ سبقہ کا ہے سبقہ کا اکاشا لوگ سمجھتے ہیں سبقت کی بات ہے سبقت کی بات نہیں ہے دیکھیے پہلے آدمی نے حقیقی کیفیت کے ساتھ کہا تھا اور دوسرے آدمی نے اسے نقل کیا اس کو دہرایا اس کو بات نکلی اصل چیز جو میٹر کرتی ہے وہ ہے کس کیفیت کے ساتھ آپ نے اظہار کیا اگر صرف لفظ کافی ہوں تو دوسرا والا آدمی تھا اس کو بھی وہی چیز ملنا چاہیے تو ذکر میں دعا میں سب چیز میں اصل چیز جو ہے کیفیت آپ کی کیفیت ہی اس کو وہ درجہ دیتی ہے جس کہا گیا ہے اس میں عزم اب دیکھیں ایک اور بات میں کہوں گا کہ اس معذم والی کیفیت پیدا کرنے کے لیے اسی کے مطابق آپ کا مائنڈس ہونا چاہیے تو آپ کا مائنڈ شرط اگر یہ ہو کہ افضل تو فران شخص ہے مقدس تو فران شخص ہے تو آپ کے اندر گہری کیفیت پیدا ہی نہیں ہوگی کیونکہ آپ کوئی یہ امید ہوگی نہیں کہ میں اگر اس معذم کے ساتھ بول دوں تو اللہ مجھے بھی اسی زبرے میں شامل کر دے گا آپ سمجھیں کہ وہ تو زبرہ دوسروں کا ہے میرا تو ہے نہیں اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذہن کہ فلاں افضل ہے فلاں مقدس ہے اس قسم کی جو تفریقات کی گئی ہیں میں اس کو نہیں مانتا درجہ بندی اللہ کیا ہوگی آپ نہیں درجہ بندی کر سکتے کون افضل ہے کون غیر افضل ہے کون, افضل ہے کون مقدس ہے کون غیر مقدس ہے یہ درجہ بندی اللہ کیا ہوگی آپ کا یہ مقام نہیں ہے کہ آپ سب درجہ بندی کریں طرح طرح کے القاب دیتے ہیں مجھ بان عجیب عجیب القاب اس سب القاب میرے نزدیک بالکل بیسل ہیں اس کیفیت کو کل کر دیتے ہیں جو کیفیت آپ کو شدید جذبہ ابھارے اللہ کے لیے اور آپ اس میں آزم کے ساتھ ذکر دعا کرنے لگے اسی امت سے وہ موقع مفقود ہے لوگ رٹے ہوئے الفاظ کو جڑتے ہیں سمجھتے ہیں اس میں آزم کر رہے ہیں جیسے میں مثال دوں ایک مشہور عالم کی تقریر مجھے بتائی گئی ایک صاحب نے بتایا کہ انہوں نے تقریر کی تو انہوں نے تقریر میں کیا کہا, کہا تھا مصنوع عربی الفاظ میں دعا کیا کرو کیونکہ ان الفاظ نے اپنا راستہ بنا لیا ہے یہ ایک مشہور عالم مجھے بتایا گیا اپنی تقریر میں مصنوع عربی الفاظ میں دعا کیا کرو کیونکہ انہوں نے خدا تک اپنا راستہ بنا لیا تو آپ اسی کو عام سمجھیں گے نا ان الفاظ کو نے کو تو کچھ سمجھیں گے نا تو آپ کیفیت کا ابھرے گی انہیں رٹیں گے آپ انہیں الفاظ کو ڈٹیں گے کیونکہ جو کچھ ہے والو ان الفاظ کی ہے آپ کے تو ہے کچھ والو ہے نہیں اس وجہ سے میں بالکل ہی اس کا قائل نہیں ہوں کہ آپ اس کے لئے کا ائن کریں سب بشر ہیں سب حتیٰ کے پاغبر نے کہا کہ اننا کہ اللہ بشر بشرکم میں تمہاری طرح کا بشر ہوں ہر آدمی کیفیت اعظم کا تجربہ کرے ہر آدمی کے اندر وہی ہوپ ہو ہر آدمی کے اندر وہی امید ہو ہر آدمی کو اپنے اندر وہی توقعات پرورش ہر آدمی کے اندر جو دوسرے کے لیے